ص اللہ و رحمن وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ متمہ سکن موجود تمام خران اور باقی تمام شامین کو شموسن اقبال کی سلامت کرتے ہیں شکر آج سلسلہ درخت نمبر ستاسٹھ سکسٹی سیون پیج نمبر بیاسی اور دوسرے پیراگراف حاصل کے مبارکان تک پہنچانے آج ہماری باہر جو ہے درخت نماز استسپا کے بارے میں یعنی وہ نماز ہے استضخا کا معنی ہے طلب ما پانی طلب کرنا اللہ سے بارش طلب کرنا ہاں جی سکہ جیسے پانی پلانے والے کو بولتے نا با کو سکائے حرم اسی سے ہے کا تو پانی طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے جب بارش بالکل نہ جائے فصلیں جو تباہ ہو رہا زمین خوش ہو رہا زمین برباد ہو رہا ہو لوگوں کے لیے ہر ہاں زندگی مشکل ہو رہا ہے بارش نہ آنے کی وجہ سے تو پانی ہی تو تمام خیرات کا سر چشمہ ہے وہ جال میں نللمائے کل نشینائی لین فرما ہم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے سے حیات باشاں تو پانی نایاب ہو جائے ہاں جی پانی جب بارش نہ آ جائے تو یقیناً زمین ہو چڑھ جائے گا فصلیں تباہ ہو جائیں گے درختِ سکڑ جائیں گے اس لیے جو پانی ایسے موقعوں پر بارش کے لیے اللہ تعالیٰ کے دعا درگاہ میں دعا کر ہیں تو اس نماز کا بھی اپنا خاص طریقہ ہے وہ بین فرما رہا ہے فرمات عم صقا بارہ نماز استسخا جو پانی طلب کرنے کے لئے پڑی جاتی ہیں فاحیہ سنت یہ نماز سنت ہے سنت نبوی آئمہ کے دور سے پامرسمت دور سے ہی آ رہے اور یہ رسول اللہ, اللہ وسلم کی سنت آخری کے روش سے ثابت کپڑ جاتے ہیں اذا حت المتن جب بارش کا ہو جائے بارش نہ آ جائے وہ مال یون کلّ لکم ہو جائے ماپعین یون چشموں کا چشموں کا پانی کم ہو جائے کون سے چشمے اللہ وہ چشمے یعنی طبجہ اناس جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ اپنے ہنجے پینے کے درستان کے لیے اور سبز کے لیے ہر چیز کو دیتے ہیں گاس وغیرہ کے لیے جن سے یعین توجہ اناس جن چشموں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اجدو تل اور زمین ویران ہو چکا ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہاں جی تو ایسے موقعوں پر کیا کریں فرماتے ہیں خیا امبا کے پاس یا مر امام تو اس وقت اس وقت کے امام جو ہے لوگوں کو حکم کریں اماں یقوم و مقام ہو یا وہ شاہ جو امام کے جانشینیں ہم لوگ نرباشی ہونے کے لحاظ سے ہمارے وقت کے امام جو ہے وقت کے اس وقت کے براہ اما کی موجودگی میں پیرانے درخت ہے اور جو پیرانی درکت کسی علاقے کے لیے امام جمعہ کو نصب کرتے ہیں پہلے زمانے میں یہ عام تھا تو وہ لوگوں کو حکم کریں جس علاقے میں بارش نہیں آ رہا ہے یا وہ پیر خود تو جو آ کے وہاں پر لوگوں کے لیے نماز پڑھوائیں یا جو اگر پورے علاقے میں نہیں ہے تو اور ایک مخصوص علاقے میں بارش کا مسئلہ ہے تو وہاں کے لوگوں کو حکم کریں امام یا نائب امام امام او من یقوم اقمام یا اوشا جو امام کے قائم مقام میں وہ حکم کریں لمسلمِ مسلمانوں کو بھی توحب توبہ کرنے کا اور رد دل مذاہی تو توبہ کرنے کا تمام بالغ مرد اور سب توبہ کریں ایک دوسری بات رد علمظالم مظالم ظلم سے چھنے ہوئے چیزوں کو بولتے ہیں لائے ہوئے کسی بھی طرح سے ظلم سے ناجائز طریقے سے کمائے ہوئی لائے لوگوں سے لیے ہوئے مال کو واپس کرنے کا حکم کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سے جو ہے جو بھی بلائیں لوگوں پر آتی ہیں ان کی برے اعمال کیوں وجہ سے آتی اگر ظلم ستم عام ہو جائے تو یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ بارش جو رحمت ہے سب سے بڑی ہے اس کو روکے گا لہٰذا مظالین ظلم سے چھنی ہوئی مالوں کو واپس کرنے کا حکم کریں لوگوں کو اور اس سے لال اور ایک دوسرے سے حلالت طلب کریں اس سے لال حلالت طلب کرنا ہے ہر دوسرے سے کہیں بھائی میں نے آپ سے جو کچھ کھایا پیا ہے وہ مجھے معاف کر دیں میرے لیے حلال کر دیں اگر واپس نہیں کر سکتے تو بھی حلالیت طلب کریں یا واپس اس سے شکہ و شبہ کچھ کھایا پیا اس چیز کا تو بھی ہر ایک دوسرے سے حلالیت طلب کریں ایک دوسرے سے کہیں بھئی میں نے جو کچھ آپ سے کھایا پیا ہے میرے لیے حلال کر دیں میرے لیے رسط کر دیں مجھے معاف کر دیں تو اس طرح حلالیت طلب کریں اس سے لالباز دوسرے سے اس حلالیت طلب کریں وہ خیرات اور جنہ ہو سکے ہر کوئی خیرات کرنی اور صدقہ خیرات و صدقہ دے دیں ہاں جی نیک اعمال کریں سب کا دے دیں اس کے علاوہ امام حکم کریں سالہ سو میں سال یا میں روزہ رہنے کا تین دن تمام لوگوں کو جو بالے بالغاغل روزہ رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ رکھتے ہیں ان سب کو حکم کریں وہ تین دن اور روزہ رکھیں پھر جو ہے تیسرے دن یا چوتھے دن خروج اور نکلنے کا حکم کریں الصحرا یہ نماز صحرا میں پڑ جاتے ہیں ہاں یہ مسجد کے اندر نہیں بھر جاتے ہیں یہ صحرا میں پڑ جاتے اور نکلنے کو کریں علاج صحرا فلیوں میں سالد تیسرے دن روزے رکھ کے تیسرے دن یعنی روزے کی حالت میں ابھی رابع یا روزہ ختم ہو گیا چوتھے تین روزہ رکھنے کے بعد چوتھے دن ہاں جی جو ہے لوگوں کو حکم کریں سائمین روزے کی حالت میں خواشین خوش و کے عجیزی کرتے ہوئے ہاں جی تو سیابین بدلطن سیاب لباس بدلطین پھٹے پرانے پھٹے پرانے کپڑوں میں لوگوں جو خضو خوشی کے ساتھ اللہ اس چہرہ میں نکلیں راج لن پیدل چلیں ہوفات ننگے پیر چلیں لو تو ننگے پیر چلیں حکم اس وقت ہے ان کا نہ تریک اگر راستہ پاک ہے تو ہاں جی یہ حکم کریں لوگ جو ہے پیدل میدان کی طرف نکلیں اور ساتھ ہی مال اطفال مفرقینہ اور ماؤں کو بچوں سے الگ کریں ہاں جی معلومات بچوں کو مال و جدا کرتے ہوئے انعمات ان کے ماؤں سے حتیٰ ماؤں کو جو ہے بچوں سے جدا کریں جو پیتا بچوں کے یاد سے رونے والے بچوں سے اللہ کریں اور اس طرح جانوروں کو بھی تمام جانوروں کو ہاں جی کو چودوں سے جانوروں کو ان کے بچوں سے مفاد جدا کریں ان نتائج ان کے بچوں سے الالباہم بچوں جانوروں کو ملکت جدا کریں ان کے بچوں سے ان کے چوزوں سے بچوں سے پھر جو ہے پورا علاقہ جو ہے سراپا احتجاج بن جائیں ہیں، جی پا احتجاج بن جائیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہر جگہ سے آہ و بکا ہے فریات ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ سے پانی مانگیں سب جو ہے دس میں دعا ہو کر پھر امام صحرا میں پہنچا لوک صحرا میں پہنچا اور نماز کی صفحوں میں بیٹھیں پھر حیتبہ جا لبلہ پھر امام قلب تعرخ کریں اور پھر کیا کریں سب لوگ بھی قبل تار رخ ہے امام قبل تر رخ کریں فی قبر اللّہ اور امام اللہ اکبر پڑھیں اللہ کی بڑائی کریں یعنی اللہ اکبر پڑھیں معیت مرتن سو مرتبہ امام قبل تار رخ کر کے سو مرتبہ اللہ اکبر کریں براہ پہ سوتے انچی آواز میں اور یہ واقع المصمون اور بسرے تمام مسلمان بھی اس کے ساتھ مواقعات کریں یعنی واقعی لوگ بھی ان کی آواز میں اللہ عبد سو متو پڑھیں امام بھی ان کی آواز میں اللہ عبہ سو متو پڑھیں پھر وہی لل نے دائیں جانب یعنی دائیں جانب امام رخ کریں لوگ اسی طرح قبل تر بیٹھیں امام دائیں تان و رخ کریں اور یو سب بھی اور صحان اللہ پڑھیں اللہ کی تصبیح کریں یعنی صحان اللہ پڑھیں قزا لکھیں ایسے سو مرتبہ ان کی آواز کے ساتھ پھر ولا یسارِ بائیں طرف رخ کریں امام و یوح اللہ او لال پڑھیں کزا لِکھ ایسے یعنی سو مرتبہ اونچی آواز میں امام اللہ سو مرتبہ پڑھیں پھر ویلا سے پھر امام لوگوں کی طرف رخ کریں اور یو حام یعنی الحمد للہ پڑھیں کزا لکھ ایسے ہی یعنی سو مرتبہ ان آواز میں امام جو ہیں اللہ اکبر پڑھیں الحمد للہ پڑھیں یو حام یعنی اللہ کی حمت کریں مراد الحمد للہ پڑھیں پھر فیوسلی پھر امام اس نماز کو پڑھائیں لوگوں کو پھر پھر اس نماز کو پڑھیں بل جماعت اس جماعت کے ساتھ رکت نہیں دو رکعت دو رکعت پڑھیں کا عید العید بالکل عید کی نماز کی طرح عید نہیں ہے سیم ٹو سیم پھر تقبیرات تقبیرات میں وغیرہ اس کے دوسرے چیزوں میں مطلب کیا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے عید کی نماز میں اچھا پہلی رکعت میں علم شروع کرنے سے پہلے سات مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں تقبیر احرام کے علاوہ اللہ اکبر سال پڑھتے ہیں اور ہر تقبیر کے بیچ میں کل میں تمجید پہ زبان اللّہ الحمد للہ اللّہ ولہ اکبر پھر اللہ حمد صلی اللہ علی محمد وال محمد اس تصویر کو پڑھتے ہیں ہر تقبیر کے بات یہاں بھی یہی فرمارے کہ صلاحات العید عید کی نماز کے طرف بے اے نہا یعنی سیم ٹو سیم بالکل عید کی نماز کی کن چیزوں میں پھر تقبیرات تقبیرات میں بھی پہلی رقد میں الم شریف سے پہلے سات دفعہ تقبیرات اور ہر تقبیر کے بعد جو ہے صبح اللّہ الحمد للہ الا اکبر جو ہے عدالشریف پڑھیں اور وہ دوسری رقد میں جو علم شریف شروع کرنے سے پہلے پانچ مرتبہ یہ تصویر پڑھیں ہاں جی پانچ مرتبہ تقبیر پڑھیں اور ہر تقبیر کے بعد یہی تصبیہ الباع سبحان اللّہ الحمد للہ الا اکبر پڑھیں عدالشریف بھی پڑھیں چونکہ عید کی نماز میں شریف اور تصویر دونوں پڑھتے ہیں تو اس طرح دو رکعت کے لیے رکھیں جی؟ ہاں جی چونکہ یہاں فرمایا رکھا سلاۃ العید یہ نماز عید کی نماز ہے بھی عہد ہے بالکل ایک جیسا پھر تک برات تک برات میں جو سات تقبرات پہلی رکعت میں اور پانچ تقبرات دوسری رکعت میں اور بیس میں ہاں جی سبحان اللّہ الحمد للّہ واللہ واللہ واللہ اللہ وََ اکبر علامہ صلی اللہ علیہ ومن علومات جو عید کی نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی اس نماز میں پڑھیں گے تو فرمایا بالکل سیم ٹو سیم عید کی نماز کی طرح پھر تقبرات میں بھی وہ اگر اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں تو دوسری چیزوں سے ہمارا یہی ہے دعا ہے اور جس میں جو تصویرات پڑھتے ہیں وہ بھی ہے آخر میں قنوط عید کی نماز کی قنوط بھی پڑھتے ہیں یعنی قنوط جو ہے تو حالم الکرم بھی پڑھنے دوسرے رقط میں الوقت سوائے وقت میں جو ہے عید کی نماز کے وقت اور اس نماز کے وقت میں جو ہے ہمارے عید کی نماز کے اپنے مخصوص وقت ہے اس کے لیے کوئی مخصوص وقت نہیں یہ نماز مقرو اوقات کے علاوہ باقی دن میں جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں فنحاظ صلاح کیونکہ یہ نماز جالو جہزوز و جائز صرف وقت جس وقت میں بھی اتفاقہ اتفاق ہو جس وقت بھی پڑھ سکیں پڑھ سکتے ہیں پڑھنا چاہیں سواوق المقروع سوائے مقرو اوقات کے مخرو اوقات آپ کو شروع میں بتایا تھا اے نئے سورج طلوع ہونے کے وقت اور اے زوال کے وقت ٹھیک سورج سینٹر میں ہو اور اے نِ غروب کے وقت سورج ہاں جی کے اے غروب کے وقت اس کے علاوہ صبح کے فرض کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے عصر کے فرص کے بعد غروب سے پہلے یہ پانچ اوقات مخروع اوقات ہیں تو ان اوقات کے علاوہ باقی دن بھر جب چاہیں آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں یہ نماز پڑھنے کے بعد صرف بھیا پھر خطیب خطبہ پڑھیں خطبہ تین دو خطبہ کل عید عید کی نماز کی طرح دو خطبہ پڑھیں ہاں لیکن عید کی نماز اس میں صرف ایک فرق ہے عید کی نماز امام خطبے کے لیے کھڑا ہونے کے بعد پہلے خطبہ شروع کرنے سے پہلے کھڑا ہو کر نو مرتبہ عید کی تقبیر پڑھتے ہیں اور دوسری خطبہ میں جو ہے سات مرتبہ جو ہے خطبہ شروع کرنے سے پہلے امام خانے ہو تکبیر پڑھتے ہیں لیکن یہاں پر استغفار پڑھیں گے لہٰذا فرماتے ہیں پھر خطبہ پڑھیں دو خطبہ کل عیدی کی طرح عید لاس وغیرہ صرف ایک ہے کہ النّو الص کی امام استفار کریں اللہ سے الصل اللہ پڑھیں ہمیں استغفار کریں تیسرا نو مرتبہ قابل خطبہ تعلیٰ پہلے خطبہ کے شروع میں اللہ خطبہ شروع کرنے سے پہلے کھڑے ہو کر نو مرتبہ استغار پڑھیں یعنی اصلا اخل اللہ اسلّہ پڑھی اللہ لازیم اسطاء اللہ عظیم پڑھیں نو مرتبہ و سب ان اور سات مرتبہ قبل ثانی دوسرا خطبہ شروع کرنے سے پہلے سات مرتبہ پڑھیں تقبیر مقام ال تغبیر تقبیر کی جگہ پر ہاں جی اور پھر جو ہے وہ یس قابل القبلہ پھر امام قبل کی تفرخ کریں پھر ثانیہ دوسرے خطبے میں امام قبلے کی تحرخ کریں اور قبل ترخ کرنے کے بعد اس نماز میں خاص طور پر کیا کریں وہ ولا ردا جب دوسرے خطبے کے لگ قبل ترخ کریں گے اپنے ریدا جو چادر پہنا ہوگا یا آبا پہنا ہوگا اس کا رخ الٹا کر لیں یعنی کہ تحویل رضا بولتے ہیں اور اپنے گل مغلوں گی ڈھونجون لوپا لے دو صبن میں یا گیفن بے سب اگر چادر رہتے ہیں اندر کا حصہ باہر آ جائے باہر کا حصہ اندر آ جائے اور ساتھ ہی جو ہے سا دائیں کندھے پر ہے وہ بائیں کندھے پر جو ہے سا بائیں کندھے پر ہے وہ دائیں کندھے پر آ جائے اباب عورت ہو اس کو الٹا کر کے پے اور ساتھی ہی بھی بدل دیں دائیں بائیں حصہ اس فرمان یہردا اپنے رضا کو تحویل کریں یعنی اس کے سائد بدل دیں شاد خود مانا کریں یعنی ماں الا آتق اس ابا کا رضا کا چادر کا جو حصہ آتق دائیں کندے پر آتق کندہ آتق العمن جو دائیں کندے پر ہیں اس کو السل بائیں کندے پر لے کے آ جائیں اور جو بائیں طرف ہے اس کو دائیں طرف لے کے آ جائیں حافقوں اور اس کام میں موافقات کریں امام کے المرتن دوسرے بھی چادر یا آبا وغیرہ پہنے ہوئے لوگ امام کے ساتھ جو ہے یا ابا کی تحویل کریں یعنی اس کا کاندہ جہاد جو ہے سائڈ تبدیل کریں جو دائیں طرف اس کو بائیں طرف سائڈ پہ جو دائیں کاندھے پر اس کو بائیں کاندھے پہ لیں جو دائیں کاندے پر وہ بائیں طرف دیں اور اس کا رخ بھی بدل دیں اندر کیسا باہر کریں باہر کیسا اندر کریں ویت ہوا اور پھر امام دعا پڑھیں پھر آخر خطبت اولا پہلے خطبے کے آخر میں ہاں جی اب دونوں خطبے کے آخر میں دعائیں ہیں تو پہلے خود کے آخر میں دعا پڑے ہاکدہ اس طرح تو یہ دعا دونوں کا تجمہ ہم ان کل کے درس میں کریں گے ہاں یہ جی اور آج کے درج یہیں پر کرتے ہیں